اور یاد کرو آد کے ہم قوم کو جب اس نے ان کو سرزمین احاقف میں ڈرایا اور بے شک اس سے پہلے ڈر سننی والے گزر چکے اور اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جو۔ بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے